الحمد اللہ والسلام المین سید نا سلمان الخی سلمان خارتی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نبی کیا عجب ہے کہ تمہیں غذائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے یہ اعتراض دیا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے مضبوط ایمان دیا تھا انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا آج ہمارے ہاں تو معاملہ بڑا عجب ہے کہ کوئی اعتراض اگر کر دے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہنے لگے ہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدائے حاجت کے آداب اور طریقے بھی سکھاتے ہیں نہانا قبل او اوبول پیشاب یا پخانہ کرتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہونے سے منع کیا ہے قبلے کی طرف پیٹ کرنے سے قبلہ روح ہو کر پخانہ کرنے سے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور ہمیں منع کیا ہے کہ ہم تین جھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کریں اور منع کیا ہے کہ ہم ہڈی یا گوبر کے ساتھ استنجا نہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی یعنی جس چیز کو اس نے اسلام کا عیب بنا کر پیش کرنا چاہا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چیز کو اسلام کی خوبی قرار دیا سیے جناب حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اناما کو میں تمہارے لیے والد کے قیمت مقام ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں لہذا جب تم میں سے کوئی قدائے حاصل کرنے لگے تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کرتے تھے اور ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے روکتے منع کرتے تھے جب گوبر اور ہڈی اس سے منع ہو گیا تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا بھی منع ہو گیا مطلب اس کے علاوہ کسی بھی شہر سے استنجا کیا جا سکتا پانی کے ساتھ ہو یا اور کسی خشک چیز کے ساتھ ذرا آج کل کئی جگہوں پر پانی میسر نہیں ہوتا وہ ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جا سکتے ہیں ہڈی اور گوبر کا استعمال منائے اور کم از کم تین استعمال کریں تین سے کم نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ابو دبد میں کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا قبلے کی جانب اور اونٹنی کی طرف رخ کر کے آپ نے پیشاب کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا قبلہ روح ہو کر حاجت کرنا منع نہیں ہے تو کہنے لگے کہ یہ جو منع ہے یہ کھلی جگہ میں ہے جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز ہو تو پھر یہ ممانعت نہیں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمل فرماتے ہیں یہ بھی ابو ابوداؤد اور صحیح بخاری میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ سال ایک پہلے میں چھت پر چڑھا گھر کی چھت پہ تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے گھر میں کذائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے دو اینٹوں پر آپ کا رخ قبلے کی جانب تھا اور پیس آپ کی شام کی جانب تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سال دو سال پہلے کی بات تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قضائے حاجت کے لیے او بہتر یہ ہے کہ جگہ بنائی ہی ایسی جائے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب نہ ہو لیکن اگر کہیں پر ایسی کوئی جگہ ہے کہ رخ یا پیٹھ قبلے کی جانب ہوتی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ سسٹم کچھ اور اندازتا ہے نا چار دیواری میں آدمی بند ہو کر تو کدائے حاجت کرتا ہے تو عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالی نے وضاحت فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے اور قبلے کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو دیوار وغیرہ ہو پھر یہ منع نہیں کھلے میدان میں کھلے پلاٹ میں اس طرح پہلے لوگ جاتے تھے صبح سویرے اندھیرے میں جا کے وہ قدائے حاضر کرنے کے لیے کھلی جگہوں پہ تو اس وقت قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیش کرنا اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس بات کی سرحد اور وضاحت کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جو موجود واش روم تھا اس نے آپ قبلے کی طرف لو کر کے اور شام کی طرف پیٹ کر کے یعنی بیت المقدس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے تھے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بند جگہ میں اگر قبلہ کی جانب رخ ہو جائے تو اس کی رخصت ہے اجازت ہے یہ گناہ والا کام نہیں ہاں اس سے انتحان کرنا اور بچنا یہ افضل اولا اور بہتر ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے وما